أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> تنكد خير أمة أخرجت للناس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 اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی اس لیے کہ اب پکے کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہجرت کرنے کا سبب کیا بنا تو مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی دوسرے بڑے بڑے سردار اب دین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس پروس کے شہر میں بھی اب کوئی جائے بنا ملنی نہیں تھی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور مدینہ منورہ کا انتخاب کیا گیا اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یہ معجزہ ظاہر کریں یہ نشانی دکھائیں کہ چاند ٹکڑے ہو جائیں یہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور اپنی انگشتے شہادت سے اس کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالی سے دعا کی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا صلات و سلام على رسولِهِ الكریم اما بعد حاضرین مجلس صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مع حقیقت و نصیحت کی یہ دسویں کڑی ابھی کچھ ہی دیر میں شروع ہونے جا رہی ہے حاضرین اس سے پہلے ہم نے اس سے قبل والی کڑی میں اس سے قبل والی خست میں ہم نے یہ باتیں سنی تھی کہ اللہ کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل کر مکہ پہنچے اور مکہ کے کیا حالات تھے اور کس طریقے سے مکہ والوں نے کا سابقہ ہوا اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں طائف اور مکہ سے مایوس ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران حج اور ہر مقامات پر آپ پہنچتے اور دعوت توحید کو عام کرنے کی پوری پوری کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کے بعد جو ہی اس ماحول اور اس مکہ کے حالات کے ساتھ ساتھ شیخ محترم نے ہمیں ایک طرف مدینہ المنورہ کا نقشہ کھیچا اور بتایا کہ اس موقع پر مدینے کی کیا حالات تھے وہاں پر یہودی آباد تھے وہاں پر اوس و خضرج کے قبیلے آباد تھے اور ان کے درمیان انتیاہی جان لے وہاں ہوا کرتی خون ریزیاں ہوا کرتی یہ ایک دوسرے کو ختل کیا کرتے چھوٹی چھوٹی سی بات پر مہینوں مہینوں سالہا سال ان کے درمیان جنگ چھڑا چھڑ جاتی لہذا یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے اور اسی لڑائی کے درمیان یہودیوں کے بارے میں بھی وہ نقشہ کھینچا گیا کہ یہ قوم بزدل قوم خود تو لڑتی نہیں تھی لیکن ساتھ میں رہا کرتی اور جب کبھی ان پر کوئی حملہ آور ہوتا تو خصوصیت کے ساتھ یہ بات ذکر کی گئی کہ آپ ایک نبی کا ذکر کرتے کہ دیکھو دیکھو اے مدینہ والو ایک نبی ہمارے درمیان آنے والا ہے اس سے مل کر ہم تمہاری شامت بنائیں گے ہم تمہارے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے یہ بارہا کا کہنا ہوا کرتا تھا لہذا اسی ماحول کے اندر جب ایک قافلہ چند لوگ حج کے موقع پر مکت المکرمہ تشریف لاتے ہیں اللہ کے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے در پاس پیش ہوتے ہیں اور دعوت توحید پیش فرماتے ہیں لہذا ابتدا میں چھ کے چھ جو جن سے ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر دعوت توحید پیش کی وہ چھ کے چھ مسلمان ہو جاتے ہیں لہذا یہ لوگ واپس مدینہ پہنچے اور مدینہ کی ایک جماعت یہاں پر آئی اور بیعت عورتیں اولا ہوئی کہ پہلی بیعت جس کو سیرت کے اندر کہا جاتا ہے کہ مدینے والوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیعت تھی اس کے بعد شیخ محترم نے میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی کی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی کہ میراج البی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے میراج کرائی مکہ سے لے کر بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس کا سفر ساتوں آسمانوں کا سفر اللہ رب العالمین سے باریابی اور پچاس وقت کی نمازوں کا تحفہ اور جو بھی اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر براج میں ادا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ نمازیں تو پانچ وقت کی ہیں لیکن نمازیں تو فرض ادا کرتا ہے مسلمان پانچ وقت کی لیکن پچاس نمازوں کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے بہرحال اللہ رب العالمین نے میراج کے موقع سے معراج کے سفر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس باندھی اور ہمت دلائی اور اس کے بعد جو وقت آتا ہے بیعت ثانیہ کا کہ مدینہ والوں کے ساتھ دوسری بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے اور کیوں کر اور کن باتوں کے تحت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم تفصیل سے سنتے ہیں اسی کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں استاد محترم حضیلت الشیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ سے الحمد اللہ شہد الاح و مولانا محمد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 بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الرق دتم ملسانی یف کہ کولی وحلول رک دتم ملسانی یف عزیز ساتھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری مراحل تھے دس ہجری کا واقعہ ہو یا گیارہ ہجری کا اسی درمیان ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہے رات کا کیا وقت تھا بدت اس کی تحدید اور اس کا ذکر حدیثوں میں نہیں ملتا لیکن یہ یقین ہے کہ رات کا وقت تھا اور غالب گمان ہے کہ ایام تشریق جن دنوں میں حاجی لوگ مینا کے اندر قیام پذیر رہا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ دس گیارہ بارہ یہ یا تیرہ یہ تین چار دن حاجر لوگ مینا میں رہتے ہیں تو مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایسے کس سے پہلے اس بات کا ذکر آ چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام میں حج میں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کی باہر سے لوگ آئے رہتے تھے ان کے سامنے دعوت دین پیش کیا کرتے تھے تو ہوا یہ کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجموعہ سے خطاب کر رہے تھے انہیں دعوت دین دے رہے تھے توحید کی اہمیت سمجھا رہے تھے آخرت کی اہمیت بتلا رہے تھے کہ اس مجلس میں مکہ کے کچھ سردار بھی آٹپ کے جیسے حرت ابو جہل ہے جیسے ابو جہل یا اس طریقے سے آصف نے اوائل اور دوسرے لوگ جو مکے کے بڑے بڑے تھے انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ اگر ایسے ہی سچے نبی ہیں جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے تو آپ ہمیں کوئی بڑی نشانی کو نہیں دکھلا دیتے جب کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے ظاہر کر چکے فرما چکے تھے اللہ کی طرف سے ظاہر ہو چکے تھے معجزے لیکن کافروں کے مطالبے پر معجزے ظاہر نہیں کیے گئے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اگر مطالبے پر کوئی معجزہ پیش کیا جاتا ہے پھر لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر آ جاتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ خواہش ظاہر کی کہ یہ جو معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کوئی موجہ کوئی اسے نشانی ظاہر کر دے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اراد کیا اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کیا تو اس بار اس مجلس میں بھی جب اس کا ذکر ہوا تو ان میں سے کسی نے کہہ دیا مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ چاند جو دکھائی دے رہا ہے آپ اسے دو ٹکڑے کیوں نہیں کر دیتے اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ جادوگر کا جو جادو ہے وہ زمین پہ چلتا ہے زمین کے اوپر نہیں چلتا تو اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یہ معجزہ ظاہر کریں یہ نشانی دکھائیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے یہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور اپنی انگشتے شہادت سے اس کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالی سے دعا کی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا مینا سے آپ مشرق کی طرف دیکھیے تو آپ کے سامنے دو وادیوں کے درمیان سے وہ پہاڑ ہیرا آپ کو دکھائی دے گا صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ وہ چاند دو ٹکڑے ہو کر کے ہیرا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا یہاں تک کہ دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں ہم نے ہیرا پہاڑ کو دیکھ لیا آپ وسلم نے اس کے بعد کہا اشہدو اشہدو تم لوگ گواہ رہو تم لوگ گواہ رہو اور اب تو میری نبوت کو اقرار کر لو ایسا ہونا تھا کہ لوگ حیرت میں پڑ گئے اس لیے کہ انہیں امید ہی نہیں تھی کہ ایسا ظاہر ہونے والا ہے لیکن پھر بھی اس کے بعد ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے بلکہ کیا کہنے لگے اب نے ابھی آپ وسلم کو عار دلاتے ہوئے لوگ ابن ابی کبشا کہا کرتے تھے ابن ابی کبشا کا جادو تو آسمان اور چاند پر بھی چل گیا اس نے تو ہماری نظر بندی کر دی حقیقت میں چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا ہماری نظر بندی کی ہے اس نے بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا انتظار کرو تم لوگوں پر تو ان کی نظر بندی کا اثر چل سکتا ہے لیکن جو لوگ دور سے آ رہے ہیں کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں ان پر تو اس کا اثر نہیں ہوگا نا اگر وہ لوگ یہاں پر آئیں تو ان سے اس کی شہادت لو کہ کیا تم لوگوں نے بھی جان کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے تو چنانچہ ان دنوں میں جو قافلہ بھی آیا اس نے گواہی دی کہ ہاں ہم لوگوں نے اس وقت جاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے تو یہ عظیم موجہ اللہ تور ظاہر کیا لیکن پھر بھی کافر لوگ ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئے اسی کا ذکر اللہ تعالی اس صورت میں جو آیتے ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی کہ اختر بتیساتی گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا لیکن ان لوگوں کا معاملہ بھی عجیب ہے جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں جب بھی کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو چلا آ رہا ہے جیسے دوسرے لوگ جادو کرتے ہیں اس نے بھی جادو کر دیا ہے تو اسی دنوں میں یہ معجزہ ظاہر ہوا اور یہ معجزہ اس کا ذکر بخاری شریف کے اندر بھی ہے دیگر کتابوں میں موجود ہے حتی کی صحابہ کرام میں سے سات صحابہ کرام کا نام مجھے ملا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو روایت کیا ہے اور بعض لوگ صحابی وہ تھے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حدیث بخاری شریف میں ہے ایسے جبیر ابن مترم وہ بھی وہاں پر موجود تھے اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے بھی روایت کیا کہ ہاں ہم نے دیکھا کہ چاہ دو ٹکڑے ہوا ہے تو حد کرنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ انہی دنوں میں ظاہر ہوا لیکن پھر بھی لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے ساتھی اور پچھلی مجلس میں ہم یہاں پر رکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مدینہ منورہ کا وفد آیا اور وہ لوگ مسلمان ہو کر کے گئے اور جا کر کے اپنے یہاں دعوت دینا شروع کیا اس وقت ان کے سردار اسعاد ابن زورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ جا کر کے مشغول ہو گئے دعوت کے کام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جو لوگوں کو قرآن پڑھائے دین سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دو صحابی کو آگے پیچھے بھیجا حضرت مصعبن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی نابینا ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں مدینہ منورہ گئے اسی لیے تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا سفیر وہ کون ہے حضرت مصابن عمیر ہے حضرت مصعبن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان سے قریش ہے اگر میں ان کا نسب نامہ آپ کے سامنے رکھوں اور آخر میں دیکھتا ہوں کون بتا پاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلی ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قسیب ابن کلاب اور مصعب ابن عمیر ہیں مصعب ابن عمیر ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قسع کے کلاب اب آپ لوگ سوچیں کہ کہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رسم نماز جا کر کے ملتا ہے محمد ابن عبداللہ ابن صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب طلب ابن ہاشم ابن ابد مناف ابن قسع ابن کلاب اور مصعب ابن عمیر ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن ابدار ابن کوس ابن خلاف اب آپ ذرا سوچیں گے درس کے آخر میں بتائیں گے کہ کہاں پر دونوں کا نسم نوا جا کر کے ملتا ہے کہنے کا مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان سے تھے قریشی تھے کوس ہی کے خاندان سے تھے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جس کا یوں دو مقصد تھا بڑا اہم مقصد تھا پہلا مقصد تو یہ تھا کی اب تک جو صحابہ کرام مدینہ منورہ گئے تھے وہ انہیں میں سے تھے وہی لوگ مسلمان ہو کر کے اپنے یہاں دعوت کا کام کر رہے تھے لیکن کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جسے معلوم ہو کہ ہاں اصل جو اس اس مذہب کا داڑی ہے اس کا کوئی خاص آدمی ہمارے یہاں پر آئے اس سے یقین مزید بڑھ جاتا ہے اور اس چیز کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے کہ ہم نے اپنا آدمی بھیجا ہے آپ کے پاس اسی لیے نبی کریم سرم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قریش خاندان کی مالدار ترین اور ناز و نعم میں پلے والے ہوئے صحابی تھے ان کی اہمیت کا اندازہ آپ یہ لگائیں کہ غزوے بدر میں اور غزو احد میں مسلمانوں کا جھنڈا انہیں کے ہاتھ میں تھا جب غزے احد میں یہ شہید ہو گئے ہیں تو پھر جھنڈا اللہ کے رسول عالم نبی طالب کے ہاتھ میں دیا ہے اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کس پائے کے صحابی رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کا جھنڈا کن کے ہاتھ میں انہی کے ہاتھ میں ہے دوسرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک مدت تک فیض یاب ہو چکے ہیں اور قرآن کو سیکھ چکے ہیں وہ لوگوں کو وہاں جا کر کے قرآن و دین کی تعلیم دے اور تیسرا بڑا اہم مقصد تھا جو سیرت ابن شام میں صحیح صنعت سے مروی ہے کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اوس اور خضرت جو مدینہ منورہ کے دونوں قبیلے تھے ان میں آپس میں لڑائی تھی اور ابھی جلدی ہی چند سال پہلے ایسی لڑائی ہوئی تھی کہ دونوں قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی بچا نہیں تھا لہذا اب اتنا جلدی آپس میں ایک دوسرے کو اپنا امام مان لینا ایک مشکل کام تھا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب نے عمیر کو بھیجا تاکہ ان کی قیادت میں اور ان کی امامت میں سارے, قبیل سارے قبیلے کے لوگ جمع ہو جائیں تو حرد کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعبن عمیر کو بھیجا تو اساد ابن زورا اور اساد ابن عمیر مل کر کے بڑی کوشش سے بڑی لگن سے محنت سے مدینہ منورہ میں دعوت کا کام کرنے لگے اور سال بھر ہی میں ساتھیوں وہ کامیابی نصیب ہوئی اور اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ بارہ سالہ دعوتی زندگی میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں دو ایک خاندان کو چھوڑ کر کے شاید ہی کوئی خاندان رہ گیا ہو جہاں اسلام کا چرچا نہ ہو بلکہ بسا اوقات ایک ایک دن میں ایک ہی دن میں پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جایا کرتا تھا وہ انہی دونوں کی کوشش سے جس میں سے ایک واقعہ جو سیرت کے اندر موجود ہے صحیح سنت سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ساتھ رہتے مساب نے امیر اور اساد بن زرارہ ایک بار ایک بار ایک کنویں کے اوپر بیٹھے بنو عبد ال بنو عبد کا جو قبیلہ تھا یہ مسجد نبوی سے مشرقی جانب مسجد نبوی سے مشرقی جانب یہ آباد تھا جسر بقی ہے نا بکی سے اور تھوڑا سا دور ہٹ کر کے یہ قبیلہ آباد تھا تو یہ دونوں اس قبیلے میں ایک کنویں کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے اور ظاہر بات ہے کہ کنویں پر عام لوگوں کی آمد رہا کرتی تھی چھوٹے بھی آتے تھے بڑے بھی آتے تھے وہاں مقصد کیا تھا کہ جو کوئی بھی یہاں پر آئے اسے ہم دعوت دیں اسے ہم توحید سکھائیں ہوا کیا کہ ادھر سے اوس کے دو بڑے سرداروں کا گزر ہوا ایک اسید ابن ہودیر اور دوسرے سعد ابن معاد اس لیے کہ بڑے بڑے قبیلوں کے قتل ہو جانے کے بعد اوس کبیلے خاص طور پر بنو عبد ال اس کے دونوں سردار کون تھے اصید اور سادب ابن محاد تھے ان دونوں نے دیکھا کہ وہ کنویں کے پاس بیٹھ کر کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اور ابھی بنو ابد البدل کے بہت کم لوگ دین کی طرف آئے تھے کیوں اس لیے کہ ان کے سردار سادب ابن مواد ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے ہوا یہ کہ مواد نے اسید ابن حدیر سے کہا کہ یہ دو لوگ جو آئے ہوئے ہیں ذرا جا کر کے ڈانٹو ان کو بگاؤ اپنے یہاں سے اگر اسید ابن مواد نے کہا میری خالہ کا لڑکا نہ ہوتا تو میں خود جاتا اور اسے منع کرتا لہذا جاؤ اور ان لوگوں کو ڈانٹ کر کے یہاں سے جن لوگوں کو بےقوف بنانا بے خوب بنائے ہمارے یہاں نہ آئے چنانچہ حضرت اسید ابن حد اللہ تعالیٰ انہوں اور سید ابن خدی یہی ہے حضیر ان کے والد ابھی جنگے بواس کا جو پچھلی مجلس میں ذکر ہوا تھا اس میں اوس کا جھنڈا انہیں کے ہاتھ میں تھا کس کے حدیر کے والد ہدیر کے ہاتھ میں بلکہ جب دیکھا کہ ہمارا قبیلہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو انہوں میدان میں کھڑے ہو گئے اور اپنے نیزے کو اپنے پیر میں مار کر کے زمین میں گاڑ لیا اور کہا میں اب یہاں سے نہیں بھاگ سکتا اگر میرے قبیلے والے میری قوم چاہتی ہے تو مجھے یہاں پر مرتا ہوا چھوڑ کر کے چلی جائے تو قوم کو جوش آیا دوبارہ پڑھ کر کے جب حملہ کیے ہیں تو خضرت والوں کو شکست ہوئی ہے تو ان کے بیٹے حضرت اشید ہیں حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نیزہ لیے اور اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے گئے اس چشمے کے پاس اس کنویں کے پاس اور دونوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا سخت سست کہنے لگے اور کہا کہ تم لوگوں نے بے وقوفوں کو کماخل والوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے یہاں سے چلے جاؤ برا تمہاری خیر نہیں ہے۔ جب حضرت اسید بن حضیر کو آتے ہوئے حضرت اساد بن زورا نے دیکھا تھا تو حضرت بن عمر سے کہا تھا کہ دیکھو یہ اپنی قوم کا سردار ہے اگر یہ سمجھ گیا تو آپ کی دعوت کو بڑی کامیابی ملے گی اگر آپ نے اسے زیر کر لیا لہذا اس کے بارے میں ذرا غور سے دیکھیں اور بڑے خلوص نیت کے ساتھ بڑا دل لگا کر کے اس سے گفتگو کریں حضرت عمیر نے کہا کہ آنے دو اگر بیٹھتا ہے تو اسے اپنی بات سناتے ہیں تو جب حضرت اد ابن حضیر خوب برا بھلا کہہ چکے تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن کیا برائی ہے آپ عقل مند ہیں سمجھدار آدمی ہیں۔ اگر آپ میری بات سن لیں اگر میری بات بری ہے تو آپ جو کہیں گے کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے کہا کہ بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو تمہاری بات تو درست ہے اس میں کیا برائی ہے سناؤ کیا سننا چاہتے ہو حسط مصبن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو خطبے کے بعد انہیں توحید سکھانے لگے اور قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھ کر کے سنائی وہ پڑھتے جا رہے تھے اور اسے حضیر کے اوپر اثر ہوتا جا رہا تھا چہرے کا رنگ ان کے بدلتے جا رہا تھا آخر میں جب اپنی پوری بات کہہ چکے تو کہا کہ یہ بتاؤ جس دین کی تم دعوت دے رہے ہو اس میں داخل ہونے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہا کچھ نہیں جائیے آپ غسل کیجیے آئیے کلبا پڑھی ہو, دو نماز پڑھ سے چونکہ دیکھ نہیں رہے تھے اسی وقت وہ گئے غسل کیا آ کر کے کلمہ شہادت پڑھا دو رکات نماز پڑھی اور کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا لیکن ابھی ہمارے قبیلے کے سامنے جو بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ سادم نے مواد ہے اور وہ بنو عبد ال میں ان کی اتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت ہے کہ جتنی اہمیت لوگ اپنے باپ اپنے بیوی اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتے اتنا مانتے ہیں اگر انہیں آپ نے زیر کر لیا تو معاملہ سمجھو بالکل میدان صاف ہے آپ کے لیے حضرت مصعب عمیر نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو ہی بھیج دو تو وہ جا کر کے گئے تو دور سے دیکھ کر کے لوگوں نے کہا, کہا کہا کہ یہ وہ آدمی نہیں لگ رہا ہے جو گیا تھا اس لیے کہ چال میں فرق ہے سینا جیسے پہلے تنا ہوا تھا وہ اب نہیں ہے چہرے پہ جو غصے کے پہلے آسار تھے وہ اب نہیں دکھائی دے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کچھ معاملہ گڑبڑ ہے پہنچے حرد ساد کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ باتیں تو وہ کچھ بری نہیں کر رہے ہیں ویسے ہم نے انہیں سمجھا دیا ہے ہم نے انہیں سمجھا دیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ لیکن ایک بات ضرور ہے ایک بات ضرور ہے کہ فلا قبیلے کے لوگ وہ بھی اسی کے قریب میں آباد تھے وہ لوگ آپ کے خالہ زاد بھائی ساد ابن معاذ کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے اور وہ وہاں سے اسی لیے نہیں نکل رہے ہیں کہ کہیں راستے میں انہیں قتل نہ کر دیں اور آپ کے ساتھ انہوں نے جو عہد کیا ہے وہ توڑ رہے یہ ایک ہے حکمت کے لیے جھوٹ بولے انہوں نے سعادی بن نے ایسی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھیے کو بھگانا چاہتے ہیں لیکن جب قبیلے اور خاندان کا معاملہ آیا تو کفر کی بات میں ان کی طرف سے دفاع کریں گے گئے وہاں سے اور جب دیکھا تو دونوں وہاں بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے اور ان کے آنے سے پہلے بھی اسادم نے زورارا نے رت مشاف نے عمیر سے کہہ دیا تھا کہ دیکھیے ایک کو تو آپ نے اس پر اپنی اپنا جادو چلا دیا ہے آپ نے دوسرے کے اوپر بھی اگر آپ کا اثر ہو گیا تو آپ کے لیے میدان صاف ہے حضرت مصاف نے کہا کہ ٹھیک ہے آتا ہے اگر میری بات سنتے ہیں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ساتھ آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے چونکہ دل کے اخلاص کے ساتھ تو جس کے دل میں اللہ نے خیر رکھا تھا وہ اس بات کو قبول کر لے رہا تھا البتہ جس کے اوپر اللہ نے بدبختی بختی مسلط کر دی ہے تو اس کے اوپر کسی بھی دلیل کا اثر نہیں ہوتا تو ہوا یہ کہ سادھ ابن محاد ان کو بھی برا بھرا کہنے لگے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں پر اختلاف پیدا کرو ایک ہی گھر کے اندر ایک آدمی ایسا ایک آدمی ایسا, ایسا یہ ہے وہ ہے تو حضرت اب حضرت مصعب نے عمیر نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں چلے جائیں گے لیکن کیا برا ہے اگر آپ بھی میری بات سن لیں اگر ہماری بات میں کوئی برائی ہے کوئی خرابی ہے کوئی کمی ہے تو جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے کاکاچھا کہ کہو کیا کرے کہ بیٹھ گئے وہیں پر اپنا نیزا گالا اور بیٹھ گئے حضط بن عمیر ان کے سامنے بھی دین کی بات پیش کرنے گے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے ساتھی ہو قرآن مجید اللہ عجیب چیز ہے غریب چیز ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ چونکہ ہم اور آپ قرآن مجید کو سمجھتے نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے خود آپ سوچئے آپ قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن یہ قاری اچھے ناز کتنا مزہ آتا ہے آپ کو آو سوچیں اگر آپ وہی قرآن کو سمجھتے ہوتے تو آپ کو کتنا مزہ آتا ہے ذرا ہے نا سوچنے کی بات بغیر سمجھے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے اتنا لطف آتا ہے کہ پڑھتا جائے پڑھتا جائے پڑھتا جائے کاری رکے نہیں کی نہیں لیکن اگر ہم سمجھتے ہوتے تو چل جائے کہ وہ لوگ جو خالص عرب تھے ان کی زبان فصیح عربی کی تھی اور قرآن جس زبان میں نازل ہوا تھا اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے تھے تو ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہونے والا حتہ کے ساتھی اور قرآن مجید کا اثر تو کافر پر بھی ہو جایا کرتا تھا اور وہ بھی خاموش ہو جاتا تھا تو قرآن پڑھتے جا رہے ہیں معاذ کا رنگ بدلتا جا رہا اور جب بند کیے تو کہا کیے کہ یہ بتاؤ کہ ہاں اس دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہا کچھ نہیں ہے. نہ یہاں کسی کو رنگ دینا ہے نہ کسی اوپر کوئی رنگ چہانا ہے نہ کچھ کھلانا ہے سیدھے ہے جائیے نہائیے آئے کلمہ پڑھی اور مسلمان ہو جائے ساتھیو اس کا فائدہ کیا ہوا آپ جانتے ہیں صحیح صنعت سے سیرت ابنشام میں اور امام زہبی رحم اللہ اپنی آپ شیر نوبلہ میں نقل کرتے ہیں یہاں سے ساد ابن مواد سیدھے اپنے قبیلے کے پاس گئے اور کہیں نہیں گئے سیدھے کہا گئے کہ اپنے قبیلے کے پاس گئے شام کا وقت ہو رہا تھا اور کہا کہ اے قوم کے لوگوں یہ بتاؤ میرا معاملہ تمہارے ساتھ کیسا ہے کہا آپ ہمارے سردار ہیں ہم میں سب سے افضل ہیں جس بات کا آپ حکم دیں وہ بات مانی جاتی ہے کیا معاملہ ہے کہا اے بنو ابدل اشحل اے عبدال کے لوگوں تمہارے مردوں عورتوں آزاد غلام بچوں ہر ایک سے میری گفتگو حرام ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ یہ کہنا تھا کہ پورا کا پورا قبیلہ ابھی چند منٹ پہلے کافر سارا سارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو یہ ایک مثال ہم نے دی ہے ساتھیوں کہ اس کا اثر ان دونوں کی دعوت کا اثر وہاں مدینہ منورہ میں کیا ہوا کس قدر تو ان دونوں نے ایک اور کام کیا ان دونوں نے اساد ابن زرارہ نے اور مسابن عمر نے ایک اور کام کیا وہ کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صحابہ اکرام کو جمعہ کے دل کی اہمیت بتلاتے تھے اور جمعہ پڑھنے کی تاکید یا حکم یا اشارہ آپ فرماتے تھے تو ابن زرارہ نے کیا کہا کہ کی انہوں نے دوسرا عظیم کام یہ کیا کہ لوگوں کو ایک مقام پر جمع کیا چالیس لوگ تھے تقریبا اس میں بعد رواج اساد زرارہ نے اور بعد میں حضرت حد مصعب نے انہوں نے خطبہ دیا اور جمعہ کی نماز پڑھائی یہ پہلا جمعہ تھا جو مدینہ منورا میں پڑھا گیا ہے مدینہ منورا میں پڑھا گیا ہے ساتھیوں سال بھر کی اس محنت کے بعد جب یہ کامیابی حاصل ہو گئی اور جب دوبارہ حج کا موسم آیا تیرہ ہجری میں حج کا موسم آیا توہت حتح مسافن عمیر حج کا وقت آنے سے پہلے مدینہ مرورا سے مکہ مکرمہ واپس آ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صورت حال رکھ جو مدینہ منورہ نے کامیابی حاصل ہوئی تھی ادھر مدینہ منورہ کے لوگ آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کب تک ہم مکے کی گلیوں میں بھٹکتے ہوئے چھوڑے رکھیں گے اب ہماری تعداد اتنی ہو گئی ہے ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر چھوڑے رکھنا کسی قدر مناسب نہیں ہے لیکن اپنی پوری قوم کے سامنے اس معاملے کو ظاہر نہیں کیا جو مسلمانوں کے آپس میں بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے اپنی طریقے بات رکھی اور ایک طے کرنے کے مطابق طے کیا اور جو کافی لوگ تھے ان کے ساتھ کہاں حج پر نکلے ان کے ساتھ حج پر نکلے یہ تقریباً پچہتر آدمی تھے پچہتر مرد تھے اور اس میں دو عورتیں تھیں یا تہتر مرد تھے اور دو عورتیں تھیں بعض روایت میں تحدید ہے بعض میں تحدید نہیں ہے جن میں سے گیارہ تو قبیلے اوس کے تھے قبیلے اوس کے تھے اور باقی قبیلے حضرت کے تھے اور ان کی قیادت برا ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے اس وقت کون تھے پہلے بار جو آئے تھے زرارہ تھے اور اس وقت ان کی قیادت کون کر رہا تھا برا ابن معرور کر رہے تھے اور یہ مسلمان تھے برا ابن معرور کر رہے تھے اور ایک اور انہوں نے کام کیا راستے میں جو بتا دوں اور بہت کم جگہ آپ اس کو پائیں گے آپ لوگ کہ سب سے پہلے خانے کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والے جو صحابی ہیں وہ برا ابن معرور ہیں ان سے پہلے کسی نے خانے کعبہ سے ایک طرف رک کر کے نماز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر یہ ہے آج کہتے ہیں نواز یہ مقام ابراہیم ہے اسی کے قریب کھڑے ہوتے اور کچھ رخ آپ کا کابے کی طرف رہتا اور بیت المقدس رک کر کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور جو مسلمان ہو کر کے آئے آپ نے انہیں بیت المقدس طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا لیکن بڑا ابن معرور نے راستے میں کہا کہا کہ یہ بتاؤ افضل کون ہے کون سی جگہ ہے ہمارے دادا کا قبلہ قبی... کون ہے کہا کھانے کعبہ ہے کہا ہم تو نماز پڑھیں گے کس طرف رک کر کے کرنے میں ہم خانے کعبہ کو اپنی پیٹ نہیں دکھلائیں گے خانے کعبہ کو اپنی پیٹ نہیں دکھلائیں گے چنانچہ سارے لوگ بیت المقدس نماز پڑھتے رہے اور برائے ابن محرور کھانے کے نماز پڑھتے رہے اور جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو لوگوں نے ان کی شکایت کی اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسور سے ہم نے یہ کام کیا ہے پتہ نہیں ہم نے صد کیا یا غلط کیا آپ نے فرمایا تم نے جلدی کی ہے اصل تمہارا قبیلہ تمہارا قبلہ کھانے کعبہ ہے ہی لیکن تم نے جلدی سے کام لیا ہے اس کے بعد وہ بھی کھانے کابہ کر کے نماز بے پڑھنے لگے تو کہنے سب سے پہلے کھانے کا جس نے رکیا وہ کون بڑا ابن معرور ہیں انہیں کی قیادت میں مسلمان پچہتر کی تعداد میں جو تھے مدینہ منورہ آئے راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا حضرت کے ایک بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ اللہ ابن حرام حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں عبداللہ اللہ ابن امر ابن حرام جابر ابن عبداللہ ہیں بڑے مشہور صحابی اور زیادہ تر حدیثیں جن لوگوں سے, پتابت مروں ان میں سے ایک یہ حضرت عبداللہ ابن امر یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ کے اس طرف آ رہی ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا قصہ کہ جنت کی خوشبو نے محسوس کی تھی تو یہ وہی صحابی عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ تھے بڑے سمجھدار اور قوم کے بڑے لوگوں میں تھے لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے مدینہ منورہ سے آ رہے تھے راستے میں تو حضرت برا ابن اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ آخر ان کے سامنے دعوت رکھی کیوں نہ جائے اور ان کو بلایا اکیلے میں ان سے کہا کہ آپ ہم صاحب رائے ہیں آپ ہمیں بڑے ہیں سمجھدار ہیں لیکن آپ ابھی تک اسلام قبول کی وجہ کیا ہے چنانچہ ان کی دعوت کے اثر سے وہ بھی مسلمان ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ تو جب صحابے کرام مل کر کے آئے اور مسجد حرام میں ملاقات ہوئی تو آپ نے انہیں بارہ مینا میں اسی جگہ کا وقت بتایا وہی جگہ بتائی اور وہی اور وقت بتا دیا کہ فلاں جگہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی وہ کون سی جگہ تھی اخبار کی جگہ جہاں آج جم اکبا کبرا یعنی بڑا ہے اس کے بعد کا جو علاقہ ہے اسی جگہ پر کیوں اس لیے کہ یہ جگہ خالی رہا کرتی تھی پیچھے کی طرف جہاں خیف ہے وہاں حاجی ٹھہرا کرتے تھے اور رات میں یہاں کوئی رہا نہیں کرتا تھا اس لیے نبیہ اس جگہ کا انتخاب فرمایا تھا تو حج کے موسم میں بارہ تاریخ کو جب ان کے ساتھی جو حاجی لوگ مدینہ منورہ سے آئے تھے حالت کفر میں وہ سارے کے سارے سو گئے تو یہ پچہتر کے لوگ چھپ کر کے اکیلے سے کوئی کسی بہانے سے کوئی اپنے ساتھی کو سوتا چھوڑ کر کے چھپ کر کے نکل کر کے آئے اور آ کر کے وہیں اکبا جہاں پر وہیں پر جمع ہو گئے اور پچہتر لوگ جب جمع ہوئے اور دونوں عورتیں جمع ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ بتائے تھے حضرت عباس ابن عبد المختلف کس کے ساتھ عباس جو آپ کے چچا تھے اور تھے کافر تھے کفر کی حالت میں تھے لیکن خاندان کے لحاظ سے حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد سب سے بڑی پشت پناہی آپ کی ابن عبد المطلب کیا کرتے تھے یہی آپ کی پشت پناہی کیا کرتے تھے آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے تو آپ ان کے ساتھ ان کو لے کر کے آئے بعد روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ ہو بھی تھے لیکن ابھی تک میرے رضی اس کی صحت ثابت نہیں ہوئی لیکن حستے عباس ابن عبد المطلب کا آنا بالکل صحیح طور پر ثابت ہے آپ ان کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیعت کا معاملہ کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ان تمام لوگوں نے بیعت کر لی بیعت کس بات پر ہوئی تھی ان باتوں کو بھی جان لینا ضروری ہے پہلی بات تو یہ تھی کہ خواہ چستی ہو یا سستی ہو ہر حال میں میری بات مانو گے اور سنو گے یہ شرط کیوں لگائی ساتھیوں بڑی اہم چیز ہے اس لیے کہ بسا اوقات آدمی نشید رہتا ہے چست رہتا ہے تو درس میں آ گیا اور اگر آج تھکاوٹ ہے سستی ہے تو نہیں آیا جب آرام ہے دماغ فریش ہے جسم کے اندر چستی ہے تو مسجد میں جماعت نماز پڑھنے کے لیے آ گئے اور اگر تھکان ہے سستی لگ رہی ہے دماغ کس طرح سے پریشان ہے تمہاری طرف ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے نہیں اسلام یہ ہے کہ اسلامی باتوں پر ہر حال میں عمل کیا جائے خاص سستی لگی ہے یا چستی ہے تو آپ نے کہا کوئی صورت حال ہو تمہیں ہر حال میں میری بات ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے دوسری بات تنگی ہو یا خوشحالی ہو ہر حال میں اللہ کے راستے مال خرچ ساتھیو ان چیزوں کا اثر کیا تھا آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہاں تمہارے پاس جب مسلمان ہجرت کر کے جائیں گے ظاہر بات مدینہ منوڑا کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے نہ کوئی اتنی بڑی تجارت ہے نہ کوئی اتنی بڑی تجارت ہے نہ کوئی اتنا بڑا شہر ہے وہاں تنگی ہوگی کہ نہیں ہوگی تو خواہ تنگی ہو یا تمہارے مال کے اندر اشاط مالداری ہو ہر حال میں تم مال خرچ کرو گے تیسری چیز یہ ہے جو اصل دین ہے اور جسے آج ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے وہ یہ کیا ہے بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اس سے مقصد یہ تھا کہ دین کی تبلیغ بھی دی ہے تم لوگوں کو اس لیے دین کی تبلیغ کیا ہے ہم بالمعروف معروف نہیں انل ہے تو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اور یہ بھی ہے کہ انسان کبھی دین کا کام کرتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ لوگ آوازیں کس رہے ہیں لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں تو کیا کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ارے بھائی ہمیں کیا ضروری ہے کہ میں لوگوں کی باتیں سنتا بھی رپ نے کہا کہ نہیں حق کے بارے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے کوئی کچھ بھی کہے ساتھ دے یا نہ دے برا بھلا کہے تمہاری تعریف کرے یا تعریف نہ کرے ہر حال میں بھی تم اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچاؤ گے اور سب سے اہم یہ کہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا اللہ تعالیٰ جب مجھے حکم دے گا اس لیے کہ تم لوگ چاہتے ہو مجھے بلا رہے ہو تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم میری حفاظت اور مدد ایسے ہی کرو گے جیسے اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو آدمی اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے اپنے سے بھی زیادہ اپنے سے بھی زیادہ حفاظت کرتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کی طرح میری حفاظت کرو گے اس بات پر پھر لوگوں نے کہا کہ اس کا بدلہ کیا ملے گا کو اس کا بدلہ کیا ملے گا آپ نے کہا اس کا بدلہ تمہیں جنت ملے گی اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملنے والا ہے اس کے بدلے میں جنت ہے ساتھ یہ موقف بڑا سخت تھا اس موقع بڑا سکتا تھا اسی لیے جب تمام صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے اور اس بات پر راضی ہو گئے تو حضرت اسعاد ابن زرارہ آگے بڑھتے ہیں جو پہلے آئے ہوئے تھے اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا کہا اے اللہ کے رسول رکیے ابھی اور اپنی قوم سے کہا اے قوم کے لوگوں دیکھو ابھی تک ہو سکتا ہے تمہارا عذر قبول کر لیا جائے یہ جن باتوں پر تم بیعت کر رہے ہو اور جو اتنی دور سے تم آئے ہوئے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے عرب سے دشمنی مول لینی ہے اور اپنے سرداروں اور اپنے بزرگوں کو قتل کرنا ہے یعنی وہ لوگ مارے جائیں گے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے تلوار کے دھار پر تمہیں چلنا ہے اور تلوار کی چھاؤں میں تمہیں رہنا ہے اگر تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ ان باتوں پر صبر نہیں کر سکو گے تو ابھی ہی ان کو چھوڑ دو شاید تمہارا ردر اللہ تعالی کے یہاں قبول ہو جائے لیکن اپنے یہاں لے کر کے گئے اور پھر ساتھ چھوڑ دیا تو پھر اللہ کے یہاں تمہارا کوئی عدر مقبول نہیں ہو یہ کہنا تھا کہ بعد روایات میں آتا ہے کہ بڑا ابن مارو بعد روایاتوں میں آتا ہے کہ ذل یدین یہ آگے بڑھے اور کہا کہ اساد اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ یہاں سے اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی گلیوں میں بھٹکنا نہیں دیکھنا چاہتے اب ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے مسلمانوں کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دے رہے ہیں اس کے علاوہ چاہے اس کے بدلے چاہے جو چیزیں قربان کر دینی پڑے ہم کو یہی کیا کم ہے کہ ہمیں اس کے بدلے جنت مل رہی ہے ہمیں یہ چیز قبول ہے جب یہ بات طے ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین ہو گیا بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المختلف نے کہا اے اصرف کے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ بنو ہاشم میرے بھتیجے کو چھوڑ دیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا بنو ہاشم ان کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں ان کی مدد کر ان کی حفاظت کر رہے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم سے بہتر ان کی حفاظت کر لو گے تب تو انہیں لے کر کے جاؤ ورنہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے جائیں لیکن چونکہ یہ جانے پر مصر ہے لہذا ہم ان کے سامنے رکاوٹ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. تو جب یہ تاکید ہو گئی اور ہر طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا تو صحاب کرام نے بڑھ کر کے بعد لوگ بعض روایت ابو الحسن تیحان نے سب سے پہلے ہاتھ بڑھایا بعد میں ہے کہ سعد نے زرارا نے بعد میں ہے کہ برائے ابن معرور نے انہوں نے سب سے پہلے آپ سے بیعت کی آپ نے سب سے بیعت کی ہے مسافہ کر کے البتہ دونوں عورتوں سے بیعت کی ہے آپ نے کلام سے صرف زبانی بیعت کی ہے جب بیعت مکمل ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اے لوگوں ظاہر بات ہے ہم ہر ایک سے محاسبہ یا ہر ایک سے گفتگو نہیں کر سکتے تم اپنے میں سے بارہ آدمیوں کو متعین کرو جو تمہارے نقیب اور تمہارے سردار بنے تاکہ اگر کوئی معاملہ ہو تو ان کے ساتھ طے کیا جائے اور پوری قوم ان کی اطاعت کرے ساتھیوں اگر سوچا جائے تو آج جو پارلیمنٹ کا اسمبلی کا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ اصل اسلام کی دین ہے یہ کس کی دین ہے اسلام سے پہلے یہ چیز نہیں تھی اسی لیے علامہ حالی نے کہا ہے لیبرٹی میں جو آج فائق ہیں سب سے بتائیں کہ لبرل بنے ہیں وہ کب سے بتائیں کہ لبرل بنے ہیں وہ کب سے کب سے انہیں آزادی حاصل ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات آج پارلیمنٹ کا نظام تو یہی ہے نا کہ لوگ اپنا نمائندہ چن کر کے بھیجتے ہیں اور وہ لوگ سرا فیصلہ کرتے ہیں اور پوری قوم ان کی بات مانتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بارہ نقیبوں کو بارہ سرداروں کا نام ہمیں چن کر کے تم لوگ دو جو تمہارے نقیب اور تمہارے سردار بنیں ان میں سے بارہ کے نام پیش کیے گئے جن میں سے نو خضرت کے تھے اور تین اوس کے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ عہد لیا اور کہا کہ تم اپنی قوم کی نمائندگی کرو گے اور یہ کرنا تھا ساتھیوں معاملہ تقریباً بالکل ہو گیا تھا کہ ایک زور کی چیخ سنائی دے رہی ہے زور کی آواز آ رہی ہے کہ اے مکہ کے لوگوں اے قریش کے لوگوں تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ مدم نوز بلّہ منظال اور بدین گھاٹی میں اکٹھا ہو کر کے تمہارے خلاف پلان بنا رہے ہیں تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہے تھے عجیب. اس سے بلند آواز مکے میں سنی نہیں گئی تھی یہ کرنا تھا کہ مسلمان کیوں گئے آخر کیا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا یہ ازب یا عجیب یہ اس وادی میں جو شیطان ہے جو سردار ہے یہ اس کی آواز ہے دیکھا شیطان کی سال کو آپ یہ شیطان ہے یہ اس کی آواز ہے تمہارے خلاف لوگوں کو ورگلانا چاہتا ہے اور آپ نے کہا ارے بدبخت بخت گھبراؤ نہیں اب ہم تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں اب ہم تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں تم سے نپٹنے کے لیے اب ہم تیاری کر رہے ہیں اس کے بعد آپ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو سارے کے سارے لوگ جیسے آئے ہو چپ کر کے اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ اس میں ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم اگر آپ اجازت دیتے تو آج ہی ہم کفار کے اوپر حملہ کر دیتے جتنے ہمارے ہیں ان کو لے کر کے آپ نے فرمایا نہیں ابھی ہمیں قتال کا اور جہاد کا حکم نہیں ہوا ہے لہذا سارے لوگ چھپ چھپ کر کے چلے جاؤ اور سارے کے سارے لوگ گئے اور اپنے خیموں کے اندر چپکی سے لیکن قریش کو اس بات کی خبر مل گئی تھی قریش کو اس کی خبر ہو گئی تھی دوسرے دن صبح کو قریش کا وقت یا صرف سے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کے پاس آتا ہے سینکڑوں کی تعداد میں رہے ہوں گے یہ تو صرف مسلمان تھے نا پچہتر تھے نا آئے اور کہا ہم نے سنا ہے کہ ہم نے محمد کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے اللہ محمد کوئی معاہدہ کیا ہے اور انہیں ہمارے یہاں سے لے جانا چاہتے ہو اور ہمارے خلاف ان کو ورگلانا چاہتے ہو تو دیکھ لو دنیا میں آپ لوگوں سے لڑنا جتنا ہمیں ناپسند ہے کسی اور سے اتنا لڑنا ناپسند نہیں ہے لیکن یہ سازش جو ہمارے خلاف کر رہے ہیں یہ قابل برداشت نہیں ہے اب ان کے جو سردار تھے وہ قسمے کھا کھا کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے اور مسلمان کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں مسلمان کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کچھ بول نہیں رہا اس لیے کہ وہ صحیح سچ کہہ رہے تھے کافر لوگ اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں تھا اور جب قریش کے لوگوں کو یقین ہو گیا تو وہ چھوڑ کر کے چلے گئے لیکن بعد میں ان کو معلوم ہوا اور مسلمانوں کو پیچھا کیا ایک آدھ مسلمان کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا تھا سادم معاذ رضی اللہ تعالی انہوں کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی اس لیے کہ اب مکے کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ تھی ہجرت کرنے کا سبب کیا بنا ہے اولن تو مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی تھی دوسرے قریش کے بڑے بڑے سردار اب دین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تیسرے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس پڑوس کے شہر میں بھی اب کوئی جائے پناہ ملنی نہیں تھی اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ظاہر بات دین کے بچانے کے لیے دین کے آباد کرنے کے لیے کہیں نکلنا پڑتا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب اکرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور مدینہ منورہ کا انتخاب کیا گیا کیوں اس لیے کہ میں دکھلایا گیا تھا میں ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں جہاں کھجورے بہت ہوتی ہیں تو آپ نے شاید یہ یمامہ ہو جہاں پر آج الخر آباد ہے شاید یہ یمامہ ہو پھر آپ نے سوچا نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہجر ہے جہاں پر احسا ہے اس لیے کہ یہاں کھجوریں بہت ہوتی ہیں لیکن پھر آپ کو مزید خواب میں دکھلایا گیا کہ میں ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں جہاں کھجور ہیں کھیتیاں ہوتی ہیں اور وہاں کی زمین پتریلی ہونے کے ساتھ ساتھ کالے پتھر کی ہے ہر رہا تو آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہاں کی زمین ہے یہ صرف مدینہ منورہ کے ہے لہذا ادھر ان کے ساتھ بیعت ہوئی مدینہ کے لوگوں کے ساتھ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اشارہ ہوا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا یہ حکم ہونا تھا ملنا تھا کہ صحابہ اکرام یک بعد دیگرے چھپ چھپ کر کے ہجرت کرنے لگے چھپ چھپ کر کے ہجرت کرنے لگے اور سال چھ مہینہ بھی نہیں گزرا پورا مکہ مکرمہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے حضرت ابو بکر باقی رہ گئے حضرت علی ان دونوں کو آپ نے روکے رکھا اور وہ مسلمان باقی رہ گئے تھے جنہیں کافروں نے زبردستی رو کے رکھا تھا یا کچھ ایسے لوگ بھی رہ گئے تھے جن کے بیوی بچے تھے کافر اور وہ انہیں ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دیے ان کے سامنے رکاوٹ بنے بلکہ کوئی بھی مسلمان نہیں بچا تھا سارے کے سارے لوگ ہجرت کر کے گئے سب سے پہلے ہجرت کر کے پہنچے تھے دوبارہ بھی حضرت مسائبن عمر حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم اس کے بعد حضرت بلال حضرت عمار یہ لوگ جو کمزور مسلمان تھے یہ ہجرت کیے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے گئے لیکن یہ لوگ بھی چھپ کر کے ہجرت کیے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے کیا اور جب ہجرت کرنا ہوا تو نکل گئے تلوار لے کر کے خانے کعبہ کا طباف کیا اور کہا جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا اور بچوں کو یتیم کرنا ہو میرے سامنے آ جائے حضرت عمر کی بہادری سے ارکار نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رجن ہجرت کی تھی کیسے ہجرت کی تھی پوشیدہ طور پر چنانچہ ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے جب ہجرت کرنے لگے تین آدمی آپس میں طے کیے تھے کہ ہم کریں گے حضرت عمر رضی اللہ ہوتا ہوں حضرت ائیا شبن ابھی ربی اور العاص ابو جہل کا بھائی یہ تینوں نے کیا اور کہا جہاں آج مقام سرف جہاں پر آج جموم ہے شہر واقع ہے اسی کے قریب یعنی تقریباً تیرہ کلومیٹر دور ایک کنویں کا اور اس کے بغل میں درخت تھے کچھ کہا انہی درختوں میں آ کر کے یعنی کنویں پر نہیں رہنا ہے چشمے پر نہیں رہنا جہاں ہر لوگ تو آ کے دیکھ لیں گے کہاں چھپنا ہے درختوں کے نیچے چھپنا ہے تو دو تو پہنچ گئے وہاں پر حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ اور عمر ابن خطاب اور ہیشام ابن آس کیا ہوا وہاں پر انہیں روک لیا گیا اور انہیں فتنے میں ڈال دیا گیا ان لوگوں کا پھر بڑا لمبا قصہ ہے جس کا متحمل یہ درس نہیں ہے صرف یہ بتانا ہے کہ ہاں مسلمان ہجرت کر کے گئے ساتھیوں لیکن ایک بات اور یہاں پر ہمیں ذکر کر دینا چاہیے اور سن لے آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہجرت کرنا کوئی بڑا آسان کام تھا کئی اعتبار سے مشکل تھا کئی اعتبار سے مشکل تھا اس کا خصوصی میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی ہر مسلمان کو ضرورت پڑ سکتی ہے اور اگر وقت رہا تو فوائد میں شاید ان میں سے کچھ بات کا میں ذکر کروں ہر مسلمان ضرورت پڑ سکتی ہے ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور وہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا کیوں اس لیے کہ اولن تو اپنے خاندان کو اپنے تمام مال و اسباب کو چھوڑ کر کے صرف اپنی جان لے کر کے جانا تھا اور ظاہر بات یہ بڑا مشکل اور ایسی جگہ جانا تھا جہاں نہ ہمارا کوئی خاندان ہے نہ ہمارے لیے رکنے کا کوئی رکنے کوئی وہاں پر ٹھکانا ہے صرف لوگوں کے وعدے وادے ہیں تو یہ بڑا مشکل کام تھا اور ادھر یہ ہے کہ کافر کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے جانے کی ایجازت نہیں دیتے تھے کسی کا مال لوٹا انہوں نے کسی کو قید کیا جیل میں ڈالا کسی کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی اور یہاں تک کہ کسی کے بیوی اور بچے کو اس کو سات چھین لیا یعنی ان کا جتنا بس چل سکتا تھا کافروں کا مکہ کے لوگوں کا مسلمانوں کو ہجرت کرنے دینا نہیں چاہتے تھے لیکن ان تمام پریشانیوں کو برداشت کر کے مسلمان ہجرت کر کے گئے حتیہ کی واللہ بعض لوگوں کے ہجرت کا واقعہ ایسا دردناک ہے کہ بتانے کا جی نہیں کہتا ساتھ. مثال کہتے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جتنی تکلیف اللہ تعالی کے راستے میں ہمیں ہوئی ہے اور پہلا وہ شخص ہے جو ہجرت کر کے گیا ہے مسائبن عمر وغیرہ کے علاوہ بلکہ کہا جاتا ہے کہ پہلی بیعت اقبا کے بعد ہی وہ ہجرت کر کے گئے تھے وہ ابو سلما ابن ابد ال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بیوی بی ام سلم ان کی شہادت اور انتقال کے بعد اللہ کے رسول سم سے شادی کی تھی وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب ہمارے شوہر ہجرت کا ارادہ کیے تو ہمارے لیے ایک سواری تیار کی مجھے سواری پر بیٹھایا اور میرے گود میں میرے بیٹے سلما کو دے دیا اور جب لے کر کے چلنے لگے اللہ تعالی کے راستے میں تو مکہ مکرمہ سے بھی باہر ہی جا رہے ہیں کہ میرے خاندان والوں نے بنی مخزوم نے چہائی کر دی ان کے اوپر اور کہا کہ ابو سلمہ تم تو اپنے بارے میں ہم پر غالب آ گئے ہو لیکن ہمارے خاندان کی بیٹی کو لے کر کہاں جاؤ کہ کہا گے کہاں اسے گھماتے پھرو گے کہیں ٹھکانہ ہے نہ کہیں رہنے کی جگہ ہے تو تم چلے جاؤ چلے جاؤ لیکن تمہاری بیوی کو ہم جانے نہیں دیں گے اس لیے کہ ہمارے خاندان کی چنانچہ کہا ابو سلمہ سے زبردستی نکیل چھین لیا اونٹ کی اور مجھے لے کر کے چلے آئے لیکن ابو سلمہ ہجرت سے روکے نہیں ہجرت کر کے وہ چلے گئے مدینہ منورہ کہا کہ مجھے گھر لے کر کے آتے ہیں میں تھی اور میرا بیٹا کون سلمہ تھا اور کہا جب سلمہ کے خاندان والوں کو پتا چلا تو وہ لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کو اپنے خاندان کی بیٹی کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو سلمہ جو ابو سلمہ کا بیٹا ہے اسے رکھنے کا تمہیں کیا اختیار ہے کہا ہمارے خاندان والے سلمہ کو ایک طرف سے پکڑے ہیں اور وہ لوگ یہاں اپنے طرف سے کھینچ رہے ہیں یہاں تک کہ میرا معصوم بچہ جو گود میں تھا اس کا ہاتھ اخڑ گیا ہے اس کا ہاتھ اکڑ گیا لیکن چھین کر کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے کہا کہ میں اکیلی تھی میرا بیٹا کہیں پر تھا اور میرا شوہر کہیں پر تھا کہا روز آنا اس مقام اب میں اس جگہ پر جہاں سے میرے شوہر کو لوگوں نے جدا کیا تھا روز آنا میں نکل کر کے جاتی صبح کو اور شام تک وہاں پر بیٹھی روتی رہتی تھی اپنے بچے کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے یہاں تک ساتھیوں سال گزر گیا ہے ایک دن نہیں کتنا سال گزر گیا ہے سال بھر کے بعد ہمارے خاندان کا ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے اور میری حالت کو دیکھ کر کے میرے خاندان والوں سے کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں تم لوگوں نے اسے کیوں پریشان کر رکھا ہے اس کا بچہ کہیں ہے اس کا شوہر کہیں ہے یہ سال بھر ہو گیا رو رہی ہے اسے جانے کی اجازت تو دے دو کہا چنانچے مجھے خاندان والوں نے مجھے جانے کی اجازت دی لیکن ساتھیوں کتنے دن کے بعد سال بھر کے بعد جیسا کہ کوئی اردو کا شاعر کہتا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا لوگوں کو شرم اور رحم کب آیا ہے سال بھر کے بعد آیا ہے کہا جب میری یہ حال میرا یہ حال دیکھا تو سلام ابو سلمہ کے خاندان والوں نے بچے کو مجھے دے دیا میں اپنی سواری لی سواری کے اوپر میں خود بیٹھی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دکھل گئی نہ کوئی ساتھی ہے نہ کوئی راستہ بتانے والا ہے صرف یہ معلوم ہوا کہ یہ صرف کا راستہ یہ جاتا ہے کہا یہاں تک کہ میں تنعیم تک یہاں آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے وہاں تک پہنچی ہوں وہاں پہنچنے کے بعد میں بیٹھی تھی کہ آخر میں کیسے جاؤں عورت ایک بچہ میرے ساتھ ہے آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت کا سفر کتنا مشکل رہتا ہوگا آج کا سفر تو پھر بھی کسی طریقے سے آسان ہے لوگ چل رہے ہیں کہا کہ میں کدھر جاؤں اتنے میں عثمار ابن تلحال وہاں سے گزرتے ہیں کہتے ام سلمہ کہاں اکیلی جا رہی ہو کافر تھے بھی. اکیلی کہاں جا رہی ہو کہا میں اپنے شوہر کی تلاش میں جا رہی ہوں انہوں نے کہا تم اکیلی ہو تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے کہا نہیں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مروت نہیں ہے کہ ایک عورت ذات کو اکیلے چھوڑ دیا جائے چنانچہ انہوں نے ان اونٹ پر بیٹھایا اور اونٹ کی نقل پکڑ کر کے چلتے رہے چلتے رہے ساتھیوں دس بیس کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے تیز رفتار کوئی سواری نہیں ہے کار پر نہیں بیٹھے ہیں جیپ پر ٹیسٹ پر نہیں سوار ہے کس کیا اوپر ہے اونٹ کے اوپر ہے جہاں تیز رفتار اونٹ بھی ہو تو اسے ہفتہ پہنچنے میں لگتا تھا لیکن ایک مرد ہے اس عورت کے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے چلا جا رہا ہے رت امی سلما کہتے ہیں کافروں میں اتنا نغیف پاک صاف آدمی پاک باز آدمی ہم نے نہیں دیکھا کہا اللہ کی قسم راستے میں مجھ سے وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے میرے اونٹ کی نکیل پکڑتے جاتے تھے اور کہیں رکنا ہوتا تھا تو اونٹ کو بیٹھاتے تھے اونٹ کو بیٹھا کر کے کہیں درخت کے نیچے اس کے پیروں میں رسی باندھتے تھے اور دور کہیں جا کر کے اپنا کسی درخت کے نیچے رہتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ یہ درخت ہے اس کے سائے میں بیٹھ کہا میں بیٹھتی تھی پھر جب سواری کا وقت ہوتا تھا تو دور ہی سے آتے پہلے میرا کجاوا اونٹ پر سے کجاوا رکھتے اور پھر اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھتے اور پھر مجھے سوار ہونے ہونے دیتے اور پھر مجھے لے کر چلتے کہا یہی معاملہ ان کا پورے پورے سفر میں رہا یہاں تک کہ جب کوبا پہنچ گئے اور بنو سالی بم عوف آف کا علاقہ نظر آنے لگا تو کوبا میں داخل نہیں ہوئے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس خاندان میں تمہارا شوہر ہے اس خاندان میں تمہارا شوہر رہتا ہے اور کہا وہیں چھوڑ کر کے سیدھے مکہ مکرمہ واپس تو ساتھیوں مسلمانوں نے ہجرت کی ہے تو یہ نہ سمجھئے کہ کوئی پھول کی سیج لگی ہوئی تھی تھالی میں انہیں کوئی اچھی چیز پیش کی جا رہی تھی نہیں کانٹوں پر ساتھیوں چل کر کے آنا تھا اور اپنا سارا کچھ قربان کرنا تھا اسی لیے تمام تفصیل کی کتابوں میں ہے کہ حضرتیں سہیب رومی رضی اللہ عنہ تو جب ہجرت کرنے لگے اور بڑے مالدار تھے اچھا پیسہ ان کے پاس تھا اور جب کافروں کو پتا چلا کہ یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو ان کا پیچھا کیا اور تھوڑی دور میں جا کر کے انہیں پکڑ لیا اور جب دیکھا کہ میں بھا کر کے نہیں جا پاؤں گا تو آگے بڑھے اور اپنا اپنے تیر سے اپنے ترک سے اپنا تیر اپنے تیر نکالے اور کمان پہ مجھے ابھی صحیح یاد نہیں کتنے تیر تھے ان کے پاس کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو اور جانتے ہو کہ مکے میں میں وہ لوگ جو مشہور تیر ان میں سے ایک ہوں تم مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کی میرے پاس ایک تیر بھی موجود ہے اور تمہارے جسم کے اندر پیوست نہ ہو جائے اس کے بعد میں تلوار سنبھالوں گا اور جب تک میرے اندر لڑنے کی طاقت ہے میں تمہیں سے کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا تو اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ انہوں نے کہا کہ سہیب تم ہمارے یہاں آئے تھے تو غریب اور فقیر اور مسکین تھے آج تمہارے پاس اتنا مال ہے حضرت سہیب نے کہا کیا اگر میں تجھے اس مال کی جگہ بتا دوں تو مجھے چھوڑ دو گے کہا ہاں کہا جاؤ جو میرا دروازہ ہے اور ڈیوڑی ہے اس کو کھو دو اس کے نیچے سونے سے کے مٹکے تم کو ملیں گے ساتھی ذرا سوچیں آپ سونے کے مٹکے تم کو ملیں گے چنانچہ وہ سارا کچھ دے کر کے اپنی جان بچا کر کے کہاں آئے ہیں مدینہ منورہ آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے آپ نے دور ہی سے انہیں جب دیکھا تو اللہ تعالی نے آپ کے بارے میں بتلا دیا تھا اور کہا ربح ہل ابا او ربح رب ابا بے ربح ابایا ابا ہل اے ابو یہ تو بڑا فائدے کا سودا تم نے کیا ہے ساتھی سوچا کون سا سودا تھا اپنی پوری زندگی کی کمائی کو کیا کر دیا تھا قربان کر دیا تھا اسی لیے ہم کہتے ہیں ساتھیوں نفع اور نقصان کا جو دنیاوی معیار ہے وہ شرعی معیار سے بالکل الگ چیز ہے انسان دنیا کے اندر اپنا اپنا سارا کچھ لٹا کر کے جنت پا جائے یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے اور دنیا میں سارا کچھ اسے حاصل ہو اور جنت نہ ملے تو اس سے بڑا بدبخت آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے تو ارد کرنے کا مقصد ہے کہ ساتھیوں مسلمانوں کو اس طریقے سے پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں اب میں اپنی بات کو یہیں پر چھوڑ کر کے اگلی مجلس میں انشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ آپ کے سامنے اور آپ کا قبا میں قیام آپ کے سامنے رکھیں گے آج جلدی سے جلدی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے در سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا ہے سب سے فائدہ تو یہ ہے کہ جو شخص آج بھی آپ ہی مشاہدہ کر لیں اگر کوئی شخص کسی بات کو نہیں ماننا چاہتا ہے تو آپ چاہے جتنی دلیلیں اس کے سامنے پیش کر دیجیے آپ اس کو قائل نہیں کر سکتے اگر نہ ماننا چاہے مکہ کے لوگ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے آپ نے چاند کو بھی دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا لیکن جیسے شیعہ حضرات ہیں حضرت کی فضیلت قبول کرنے کے لیے کسی بھی طرح بدبخت لوگ تیار نہیں ہیں تو جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے ابوبکر بکر کی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہجرت کر رہے تھے تو ان کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے تھے تو کیا اس کا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں ان کو ساتھ اس لیے لیا تھا تاکہ آپ کے آپ کا رات کافی ان کو بتلا نہ دے اس لیے آپ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا تو جو کوئی آدمی حق کو قبول نہ کرنا چاہے اسے آپ قائل نہیں کروا سکتے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اپنے سردار کے تابے ہوتے سردار نیک ہے تو لوگ بھی نیک بن جائیں گے سردار برا ہے تو لوگ بھی برا بن جائیں گے مجھے یاد ہے ساتھیوں میرا بھی بچپنا رہا ہوگا ایک وقت آیا تھے انیس سو چھتر ستہتر کا وقت رہا ہوگا تقریباً کہ اندرا گاندھی کا چھوٹا بیٹا کیا نام اس کا جی سنجے گاندھی ہے کہ نہیں ہے وہ گرمی کا بھی موسم ہے یا اور کوئی چیز ہے وہ شال ضرور لیا کرتا تھا اور یہ بھی چند سال پہلے تک یہ جوانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی بھی موسم ہے گرمی کہا یا سردی کہا وہ شال لے کر چلا کرتا تھا تو کتنے جوان چونکہ وہ ان کا لیڈر تھا کتنے جوان ہے جو اس کی تقلید میں شال لے کر کے لے چلنا شروع کر دیا ابھی مادیا بالکل قریب تک لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ تو لوگ کیا ہے اپنے سردار اور اپنے حاکموں اور اپنے بڑوں کی بات کو مانتے ہیں اسی لیے جو بچہ ہوا کرتا ہے کسی بھی چیز اپنے باپ کی تقلید کرتا ہے, ہے کہ نہیں اگر تاجر کا بیٹا ہے تو کھیل بھی کرے گا تو اسی لحاظ سے کھیل کرے گا جو تاجروں کو کرتا ہے حتیٰ کہ ہم لوگوں کو یاد ہے کہ ہم لوگ کسان کے بیٹے ہیں تو ہم لوگ اسی قسم کا کھیل کیا کرتے تھے بلکہ دو پتا لیتے تھے اس کے بل بیل بنایا کرتے تھے اور ہل جوتنے کے لیے اس کی تو آپ دیکھیں گے جو اسی کی تقلید کیا کرتا ہے دیکھیے حضرت ساد اپنے مواد جو اپنے قوم کے سردار تھے وہ مسلمان ہو گئے تو سارے لوگ بھی ان کی تکلیف میں مسلمان ہو گئے اور بڑی اچھی چیز ہے اسی لیے دعات کو چاہیے کہ ایسے موقع پر یعنی یہ نہیں کہ جو نیچے طبقے کے ان کو چھوڑ دیا جا نہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو قوم کا علاقے کا سردار ہے اس پر توجہ دیں جیسا کہ حضرت ابو، حضرت مصعب اور حضرت اسب نظرالہ نے, نے کیا تھا تیسری چیز اس پر بھی غور کریں بیعت امام آدم کا حق ہے کسی پیر کی کسی مولوی کی کسی اور کی بیعت یہ شرعی بیعت نہیں ہے بیعت کس کا حق ہے امام اسی لیے پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس کے بعد بکر صدیق مسلمانوں کے جو امام اور خلیفہ تھے اسی لیے ہمارے یہاں جو غربہ اہل حدیث لوگ ہیں ان کے ہاں بیعت ہے. ہر چھوٹا باپ بیعت. نہیں بیعت کون کرے اصحبے ہلو عقد کرے بیعت عام آدمی انہی کے تابع رہے کہ ہر چھوٹے بڑے کے لیے ضرور نہیں جا کر کے بیعت لے جیسے آج ہمارے یہاں اپنے کو ارباس کہنے والے ہر آدمی کے اوپر بیعت کو فرد کرتے ہیں اور کہیں جو بیعت نہیں کرے کو جنت میں نہیں جائے گا نوزال تو بیعت کیا ہے امام آدم کا حق ہے اللہ کے رسول سے وسلم نے بیعت لی اسی لیے آپ نے نقبہ متعین کیا کہا ہر آدمی سے ہم نہیں گفتگو کر سکتے جماعتوں سے مسلمین میں بھی ہے تو یہ چیزیں غلط ہیں چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عورتوں سے بیعت کیسے لی جائے گی جی زبان سے مسافہ کر کے نہیں لہذا آج ہمارے یہاں جو بات فرقوں اور جماعتوں میں ہے کہ عورتوں سے مسافا حتی کی عورتیں جو ہے اپنے پیر صاحب کے پیر بھی دبا کرتی ہیں اور یہ ہے یہ بالکل بدعات اور طریقہ ہے بالکل اور ناج طریقہتوں سے جو بیعت لیا کیسے لی جائے گی ہاتھ سے نہیں مسافت نہیں بلکہ زبان سے بیعت لی جائے گی پانچواں فائدہ حتح عباسی عبد المبت رضی علیہ اللہ کے وسلم شدید محبت شدت محبت کا ذکر ہے کہ انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن چونکہ آپ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اور اس پر توجہ دینی چاہیے کہ شیطان ہر اعتبار سے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور دین کے راستے میں حائل ہوتا ہے جب جہاں تک اس کا بس وصوص چلتا ہے سے کام لیتا ہے اور جہاں وصول سے نہیں چلا لوگوں کو آپ کے خلاف ابھارتا ہے اور جب کسی طرح اس کا بس نہیں چلا تو کھل کر کے میدان میں آ جایا کرتا ہے جیسے گدوے بدر کا معاملہ آئے گا اس کیا جائے اور جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا کی جب دیکھا کہ اب لوگوں کو ابارنے سے کام نہیں چل رہا ہے تو کھڑے ہو کر کے شور کرنا شروع کر دیا کہ مکہ کے لوگوں یہ دیکھو بدیل لوگ تمہارے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو شیتان ہر اعتبار سے لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر وہ کام جو شیتان کی رضامندی کا ہے اسے سے ہم پرہیز کریں جیسا کہ ہمارے مشرق بہت سے کاموں سے ہمیں روکا ہے ساتواں فائدہ یہ ہے کہ ہجرت انبیاء علیہم سلاۃ اور اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے لہذا ہر مسلمان جو جس علاقے میں رہتا ہے جس ملک میں رہتا ہے وہاں رہ کر کے اگر آزادی سے دین کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتا دین کا اظہار نہیں کر سکتا ہے تو وہاں سے اس کے لیے ممکن طور پر ہر ممکن طور پر ہجرت کرنا واجب ہے ظاہر نہیں ہوگا اس کے لیے وہاں پر رہنا بلکہ قرآن مجید میں اسے کفر قرار دیا گیا ساتھیوں اس نقطے کو سمجھنا چاہیے لوگوں کو سمجھانا چاہیے آج بہت سے لوگ بہت سے علاقے کے اندر ہیں اپنی کسی کی اپنا دکان کی مصلحت ہے کسی کو اپنے اپنا خاندانی مسلحت ہے کسی کو اور کچھ ہے اس علاقے میں رہ کر کے دین کا کھل کر کے اظہار نہیں کر پاتے لیکن ادھر کرنے کے لیے تیار ایسے لوگوں کو قرآن مجید میں سراہد کے ساتھ غالم کہا گیا ہے. ظالم کہا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے جو کسی دوسری بلدیش میں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی اور آٹھواں فائدہ اسلام کے دشمن اپنی ممکن کوشش سے اس بارے میں لگے رہتے ہیں کہ لوگوں کو دین کے راستے سے روکیں جبکہ بظاہر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن چونکہ شیطان انہیں ورگلاتا رہتا ہے شیطان ان کے پیچھے رہتا ہے ورنہ خود ہی سوتی مکہ کے لوگوں کے کیا نقصان تھا شاید مسلمان اتنی دشمنی ان کے ساتھ رکھتے بھی نہ اگر وہ مسلمانوں کتنا تنگ نہ کیے ہوتے تو آخر مسلمان نکل کر کے جا رہے ہیں نا تم سے جدہ ہو رہے ہیں نا جا رہے تو بھائی آخر میں کم روک رہے ہو تو لیکن ہر ممکن کوشش کی ہے روکنے کے لئے جیسا کی بات واقعات آپ کے سامنے آئ یہ چند باتیں تھیں جو اس آج کے درد سے متعلق چند فائدے, فائدے آپ کے سامنے رکھے گئے اللہ تبار تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے آپ کی سیرت کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے ساتھیوں آج ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف جو کچھ ہو رہا ہے لیکن ہماری طرف سے اس کی خاطر خواہ جو جواب ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے ہمیں جو کرنا چاہیے نبی صنعت ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹی موٹی سنتیں بھی عام سنتیں اٹھنے بیٹھنے کھانے اور پینے جو روزانہ کی ہیں حتیٰ کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں بیت الخلا جانے کے آداب معلوم نہیں ہے بات خود یہاں پر غلط ہو جائے کہ کتنے لوگ ہیں بیت الخلا جانے کے اتے وقت یہ اہتمام کرتے ہیں کہ نبی سنت کیا رہی ہے اور آپ کیا پڑھتے رہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنا آپ کی سیرت کو سننا اور سیکھنا یہ بڑا اہم کام ہے اور آپ کی طرف سے سب سے بڑا دفاع کا یہ کام ہے جس طرح ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے صبح نق اللہ الہ الا انت اتوب و الیک